جو بھی لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور مرادہ رہ جائے گا لیکن وہ مرادہ جو ہے وہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ویسٹیڈ انٹرسٹ ہے جن کے مفادات ہیں ہمارے معاشرے میں جاگیردار ہے اس کا اس کا ایک اپنا مقام ہے وہ اصل مالک ہے پورے علاقے کا مالک ہے وہ بادشاہ ہے باقی لوگ جو بس رہے وہاں پہ وہ اس کے کمی ہے کاری ہے وہ تو اس کی ریت ہے وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جاگیردارا نظام ختم ہو جائے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ بالآخر طاقت کا استعمال نہ رویے یہ بات جو ہے اصل میں کہتے ہوئے انسان جھجکتا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے قتل و خون قتل و غارت گری کوئی اچھی بات نہیں ہے طاقت کا استعمال اسلحہ کا استعمال کوئی اچھی بات نہیں ہے بار ٹھنڈی ٹھنڈی کوئی بات ہو جائے اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ صرف دعوت و تبلیغ سے کوئی انقلاب آ جائے بہت اچھا ہے خبرا لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح اس ایک آیت میں اس تل حقیقت کو اریا انداز میں بیان کیا ہے تاکہ کوئی اجتماع نہ رہ بالکل بات واضح ہو جائے پورا انقلابی عمل جو ہے آپ کو اس آیت کے اندر مل جائے گا اب اس کے ایک علت پر غور کیجئے اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس ایک آیت کی پوری تشریح ہے جو سورہ صف میں آئی سورہ صف کی چودہ آیات در حقیقت اس ایک آیت کی شرح پر اور اس تفصیل پر مشتمل ہے اور سورہ صف کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں ذہن میں رکھیے شروع میں ڈانٹ ڈپٹ آئیے ان اللہ یف الفی سبیل ہی سفر کا نہم بنیادم مرسوس اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں سن لو تمہارا یہ کر عمل ایمان کے دعوے زبان سے بڑی اللہ کی محبت رسول کی محبت کے دعوے اور عمل اس کے منافی یہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سفے باندھ کر بویا کسی سا دیوار تال سے شروع ہوئی یہ صورت پھر چند آیات میں اہل کتاب کا تذکرہ آیا یہ گویا کہ شرح ہوئی اس کی ولا یقن کلین ابوت الکتاب امل قبل فقول امد الفقص کو لو اس کی شرح وہاں آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اب محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا طرز عمل یہود کا اس کے بعد آیت آ گئی ہوسول الحق رہ <تصفيق> وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر پورے نظام زندگی پر یا تمام ودیان پر اور چاہے یہ کتنا ہی ناگوار اور ناپسند ہو مشرکوں کو ان کے الر رغم یہ کرنا ہے لیکن کریں گے کیسے اہل ایمان آئیں گے میدان میں جانے انہیں دینی ہوگی عمل ایمان کیا تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف اس سودے کی طرف جو دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو, تو فی اللہ کو یہاں جہاد آ گیا پختہ ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانو اور بالوں کے ساتھ خیر یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اس بہتری کی بھی وضاحت کی گئی ایک اخروی جو اللہ کے وعدے ہیں یا پھر لقم ظلو ویود خلکم جناتری انطاط لظہر و مساک نتویہ بطنفی جنات عادی سہ لیکل فوج العظیم اصل کامیابی تو وہی ہے اس لیے کہ مقصود اصلی تو آخرت ہے اصل زندگی آخرت ہے البتہ ایک اضافی وعدہ یہ بھی ہے اخراطب الہا نثر اللہ و فتح القریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوبا چاہتی ہے تو بشریل مومنین اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے آخر میں اللہ کی نصرت کی پکار یا مریم اللہ اے ایمان اللہ کے مددگار بنو جیسے کہ عیسائی ابن مریم نے کہا تھا ہماریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں کال الحواری اللہ تو اس وقت کہا تھا نے ہم ہیں اللہ کے مدد یہ میں نے آپ کو ایک جنرل سروے دے دیا ہے اب اس صورت کو اس آیت کو پڑھیے لقد ارسلنا رسولنا بل ہم نے ہی بھیجا اپنے رسولوں کو بیدات کے ساتھ اب فرق یہ ہے کہ وہ جو آیت ہے ہوزی ارسلا رسول بل خدا دین الحق رحوال کل وہ واحد کے سیزے میں ہے تعین کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد بیان ہو رہا ہے یہ جنرلائزڈ لا ہے اللہ کا عموبی قانون ہے اور یہ اجتماعی فارم میں آ رہا ہے تمام رسولوں کے بارے میں نقد ارسل نا اب ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ ایک قانون ہے کلیہ ہے قاعدہ ہے ہم ہی نے بھیجا اپنے رسولوں کو اور یہاں دیکھیے یہ تین چیزیں آئیں گی بالبینات نمبر ایک وانزلنا ماہم الکتاب نمبر دو ولمیزان نمبر تین نوٹ کر جائیے ہم نے ان کو بھیجا بید کے ساتھ بیدناات کا لفظ پہلے حصے میں بھی آ چکا ہے دوسرے حصے میں ہوزیون عالم ہی آیاتم بیناتم اس میں میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بین کہتے ہیں اس شے کو جو از خود ظاہر ہو خود نمایاں ہو جس کو کسی اور دلیل کی حاجت نہ ہو جس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہ ہو آفتاب آمد دلیل آفتاب اب یہ لفظ آتا ہے عام طور پر رسولوں کے تذکرے میں موجزات کے ساتھ موجہ جس رسول کو دیا جاتا تھا وہ گویا کہ بالکل واضح کر دیتا تھا کہ یہ بات کسی ہی ہیومن جو ہے صلاحیت یا طاقت اس سے وجود میں نہیں آ سکتی یقیناً یہ اللہ کی طرف سے جیسے کہ ایک موجہ دیا قوم سموت کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے ہم تمہیں مان لیں گے اگر یہ سامنے کی چکان سے ابھی تم یہ ایسا کرو اس میں سے ایک گابر اونٹنی برامد ہو جائے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ ماننے کو تیار ہے اگر انہیں یہ موجہ دکھا دیا جائے چکان شک ہوئی گا بھر اوٹنی برامد ہوئی لیکن یہ کہ قوم نے نہیں مانا کر دی اسی لیے وہ ہلاک کر دی گئی قوم برباد کر دی گئی موضوعے کے آنے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس کی ہلاکت تو بین بینات موج لقد ارسلنا رسولنا بالبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ وہ انم اور ان کے ساتھ ہم نے اتاری دو چیزیں ال کتاب کتاب اتاری میزان اتاری کتاب کا لفظ تو عام فہم ہے بالکل واضح ہے سب سمجھ جائیں گے جیسے حضرت ابوسا کو تو رات دی گئی لیکن یہ میزان سے مراد کیا ہے میزان وزن سے اس میں ہے موزان اصل میں موزان ہے یہ وزن سے بنا ہے مفعال کے وزن پر واؤ جو ہے یہاں پر یا کی شکل اختیار کیا گیا میزان ہو گیا وزن کرنے کا آلہ ترازو اسے میزان کہتے ہیں لیکن توازن جو ہے کئی قسم کا ہے جیسے کہ سورہ رحمان کے میرے دس میں میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا ایک آفاقی بیلنس ہے اس کائنات کے اندر ان کروں کے درمیان ایک بیلنس ہے بسال میزان اللہ تمزان در حقیقت جہاں جو براد ہے جو ہے وہ بیلنس ہے جو ان کروں کے درمیان ہے یہ تمام جتنے کرے تیر رہے ہیں فضا کے اندر سیارے اور گردش میں ہے ان کا توازن ہے ان کے ڈسٹینس جو ہیں انہی کے جو آپ کو معلوم ہے کہ ڈسٹینس کے انورسٹ پروپورسنیٹ میں وہ ان کی جو ہوتی ہے آپس کی باہمی کشش وہ ہے اور وہ توازن کیا ادھر سے اس کو وہ کھینچ رہا ہے ادھر سے یہ کھینچ رہا ہے تو یہ اپنی جگہ پر کھائی اسی طریقے سے جو نظام اللہ عطا فرماتا ہے وہ نظام ایک نیزام ہے اس میں حقوق اور فرائض کا توازن ہوتا ہے فلاں کا یہ حق ہے یہ اس کا فرض ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے آپ کو معلوم ہے ہم کہتے بھی ہیں کہ پرول گو ودھ رسپانسبلٹی جہاں زیادہ ذمہ داری ہوگی پرولیجز بھی زیادہ ہوگی اتارٹی بھی زیادہ ہوگی اختیار بھی زیادہ ہوگا تو حقوق اور فرائض میں توازن ہوگا تو معاشرہ صحیح رہے گا اور اگر اس کے اندر بیلنس ہو گیا اسی کا نام ظلم ہے اسی کا نام عدوان ہے اسی کا نام زیادتی ہے نا ہے تو در حقیقت جو شریعتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ان سب کا مقصد یہ ہے کہ توازن قائم مثلاً تین چیزوں کے اندر توازن ہے کہ جو بہت ایویسو ہے انسان کے لیے اس کا حصول آسان نہیں قدیم ترین مسئلہ ہے عورت اور مرد میں توازن کیا ہو ظاہر بات ہے دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں عورت مرد کی محتاج ہے مرد عورت کا محتاج ہے. لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ توازن نہیں ہو پاتا یا تو عورت کو ملکیت بنا لیا جاتا ہے جوتی کی نوک سمجھا جاتا ہے اس کے کوئی حقوق نہیں کوئی اس کا اسٹیٹس نہیں ہے کوئی اس کا دنیا کے اندر ہے اس مقام نہیں اور یا پھر یہ کہ وہ عورت بالکل مرد کے شانہ بشانہ ہو کے برابر ہو کر بلکہ یہ کہ پٹرا کی شکل اختیار کر کے پورے پورے ملکوں کی قسمت جو ہے اس کی نیا ڈبو دیتی ہے توازن بہت مشکل کام ہے اس کا وہ انسان بھی ہے اس کے حقوق بھی ہے اس کے احساسات بھی ہیں اس کا اپنا ایک مقام ہے معاشرے کے اندر اس کی حیثیت ہے اس کی عزت بھی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ اس سے معاشرے کا خاندانی نظام جو ہے وہ درہم برہم نہیں ہونا چاہیے این آر نہیں ہونی چاہیے کیوس نہیں ہونا چاہیے فیملی جو ہے ایک انٹیگریٹڈ ادارہ ہو ایک منظم ادارہ ہو اس کے اندر ڈسپلین ہو اس لیے کہ پورا معاشرہ جو ہے اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے معاشرہ کہتے کس ہیں اس سے کلیکشن آف فیملیز دس ہزار بیس ہزار دس لاکھ بیس لاکھ فیملیز جن کا نام معاشرہ اس معاشرے میں سے اگر ہر ایٹ جو ہے ہر فیملی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اگر منظم نہیں ہے ڈسپلن نہیں ہے آرگنائز نہیں ہے تو معاشرہ جو ہے اس میں کہ آس لیکن وہ کیسے ہوں کیا حقوق ہیں وہ عورت کے کیا حقوق ہیں مرد کے کیا فرائض ہے عورت کے کیا فرائض ہے مرد کے یہ آسان کام نہیں اس کا حل کرنا آسان نہیں مرد نظام بنائے گا وہ ظاہر بات ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی کو اپنے سامنے نہیں رکھ سکتا وہ تو اپنے اپنی اس کی نفسیات ہے اپنی باتیں وہ جانتا ہے اپنے احساسات اسے معلوم ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ مرد نظام بنائے گا تو اپنا پڑا بھاری رکھے گا اور اگر عورت کو موقع مل جائے تو ظاہر بات ہے اس کو اپنے احساسات کا پتہ ہے وہ مرد کی حیثیت سے سوچ ہی نہیں سکتی وہ فیل ہی نہیں کر سکتی اس کی حیثیت سے لہذا وہ اپنا نظام بنائے گی تو انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالی کی طرف وجوہ کرے جو کریٹر ہے سب کا دوسرا وہاں پیچیدہ مسئلہ جب سے تمدن کی شکل ہوئی اجتماعیت اور انفرادیت میں کیا توازن ہو یا تو ٹوٹولیٹیرین سوسائٹی ہو جاتی ہے بڑا نظم ہے ڈکٹیٹر ہے کوئی حقوق نہیں لوگوں کے نہ کوئی وہ اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں نہ وہ جماعت بنا سکتے ہیں نہ پارٹی کوئی آرگنائز کر سکتے ہیں کچھ نہیں بہت ہی ٹوٹولیٹیرین قسم کا معاشرہ ہے ملوکیت جیسے چلتی ہے دنیا کے اندر فرد جو ہے کچلا جاتا ہے یا یہ ہے کہ انفرادی آزادی وہ ہوتی ہے جو آج مغرب ہوئی ہے جو چاہو کرو ننگے ہو کے بازاروں میں نکل آؤ نیوڈ کلبز بناؤ دو مرد شادیاں کریں جو چاہے کریں ہومو سیکسویلٹی کے لیے اس کے حق میں دلائل کے انبار ہیں لمبے چوڑے قوانین بنائے جا رہے ہیں ایک دوسری انتہائی ہے کہ فرد ہے فرد کی آزادی ہے آپ کو کیا حق ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی جو جنسی خواہشیں پوری کرتا ہے ہو آر یو ٹو کوشچن اس کی آزادی ہے جب دو ایک مرد ایک عورت اپنی آزادانہ رضا سے زنا کریں تو جرم ہے ہی نہیں وہ تو اگر مل جبر ہوا ہو ریپ ریپ جو ہے وہ جرم ہے لیکن یہ کہ اگر وہ آزادانہ مرضی سے کر رہے ہیں تو یہ کوئی جرم ہی نہیں اس لیے کہ ان کو آخر اختیار ہونا چاہیے ان کے اپنی آزادی کے اپنے جسموں کے مالک ہیں جب جسموں کے مالک ہیں زیادہ زیادہ شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے حق پر کوئی دس دس درازی ہو گئی ہے وہ جائے سول کیس بنائے اس میں کوئی کرمنل کیس نہیں بنے اب یہ ہے آزادی کی وہ انتہا مادر پدر آزادی معاشرہ جو اس انتہا کو نکل گیا اب یہ کیا توازن ہو یہ ہے در حقیقت نہایت پہ مسئلہ اور سب سے زیادہ ریسنٹ جو مسئلہ پیدا ہوا ہے انسانی معاشرے کے اندر انسانی اجتماعیت میں وہ ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان یہ ہوا ہے اصل میں انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا وہ صرف یہ کہ معمولی کھڈیاں لے کے بیٹھا ہوا کوئی کپڑا بن رہا ہے وہ بڑے بڑے کارخانے جس میں 20 بیس تیس تیس ہزار آدمی کام کر رہے ہیں ایسا تو نہیں لہٰذا وہ جو بھی ہے بڑا سمپل سا مبادلہ ہوتا تھا جس نے کھیت میں کام کیا ہل چلایا گندم اس نے اگائی ہے وہ جائے گا اپنی گندم دے دے گا اس کو کہ جو وہاں بیٹھا رہا ہے وہ گندم تو نہیں اگا سکتا وہ کھیت میں تو کام نہیں کر سکتا وہ کرگے پر بیٹھا ہوا جو ہے خدر بنا رہا تھا وہ کدھر اس کو دے گا اس سے اپنے دانے لے لے گا اللہ اللہ اللہ سمپلسٹ اکانومی یہی تھی مبادلے کی لیکن یہ کہ پھر کیپیٹل موجود میں آیا ایچ جی ویلس نے بہت خوبصورت لکھا ہے کہ جب یہ کرنسی کا تصور پیدا ہوا ہے رومن امپائر کے زمانے میں تو انسان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لانت کا توق انسان نے اپنی گردن میں ڈال دیا اس سے پہلے ساری تجارت بارٹر پر تھی جو کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے اس نے اتنے گز کپڑا دے دیا اور اس نے اس کو اتنی جو ہے وہ من جو ہے گندم مل گئی اللہ خیر اللہ وہ اپنا کھائے گا وہ کپڑا پہنے گا لیکن جب آ گولڈ یہ کرنسی ہے ایک تولا گولڈ برابر ہے اتنے من گندم کے جس نے اپنے پاس گولڈ رکھ لیا گویا کہ اس کے پاس طاقت ہے مارکیٹ کو جب چاہے گا وہ ڈیسٹیبلائز کر دے گا جب چاہے گا خرید لے گا بے شمار جو ہے وہ گیہوں اور قیمت بڑھا دے گا جب چاہے گا ریلیز کر دے گا قیمت کم کر دے گا یہ لانت جو ہے اور پھر ہولڈنگ اور دولت کا جو ارتقاج ہے وہ اسی سے شروع ہوا گندم کوئی کتنی جمع کر سکتا تھا آپ کے پاس کتنی رکھ سکتا تھا لیکن سونا تو رکھ سکتے آپ سونا خراب نہیں ہوتا کوئی بگڑتا ہی نہیں اس کا تو یہ لانت یہ الفاظ اجیولس کے ہیں کہ انسان کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی لانت کا ٹاپ وہ اپنے گردن میں ڈال رہا ہے اس کرنسی کے تصور اور اس کرنسی کے بعد پھر جو لانتیں آئی ہیں پیپر کرنسی اس نے تو گویا کہ آج پوری نو انسانی کی جو اکانومی جو ہے وہ اس طرح سے ہے جیسے کہ شیش محل ہو لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آپ کی اس کار جو ہے شیشا کا پھر یہ کہ پھر بڑے بڑے کارخانے ہیں اب اس میں کیپیٹلسٹ ہے ایک اسٹرگل چل رہی ہے لیبر اور کیپٹل کے درمیان آپ کو معلوم ہے مارچ کا سارا فلسفہ لیبر کی سرپلس ویلیو کے اوپر چلا اتنا بڑا انقلاب آیا خون خرابہ ہوا وہ سارا مسئلہ یہ ہے لیبر کے اپنے حقوق اور جو کیپیٹل ہے وہ چاہتا ہے کہ کیپیٹل ہے صاحب ہم تو کارخانہ بند کر دیں گے جاؤ تم گھر جا کے بیٹھو اس غریب کو یہ معلوم ہے کہ اگر چار دن مجھے مزدوری نہیں ملی تو میرے گھر کے اندر جو ہے فاتا آ جائے گا میرا بچہ جو ہے اس کو پینے کے لیے دودھ نہیں لہذا وہ کارخانے کے مالک کے رحم و کرم پر ہے بھائی جو بھی مجھے دیتے ہو تم جو ویج دو گے میں تو کام کروں گا یہ ایکسپلائٹیشن کی بدترین شکل جو ہے وہ سرمایہ داری کی صورت میں چلی یہ ہے اصل میں تین پرابلم جن میں توازن میزان جن میں حقوق اور فرائض کے مابین بیلنس یہ ہے کہ جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں دے سکتا یہ ہے اصل حقیقت جس کو اگر لوگ سمجھ لیں تو شریعت کی عظمت اور شریعت کی اہمیت سامنے آئے گی اس لیے شریعت کو کہا گیا میزان یہ میزان ترازو مرادیاں نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے ترازو اتاری بلکہ یہ کہ اس نے کتاب اتاری کتاب کے ساتھ وہ شریعت کا جو نظام اتارا ہے وہ ہے حقوق و فرائض کا ایک متوازن بیلنسڈ منصفانہ عدل و قسط پر مبنی نظام جو اس نے ادا کیا اب اس آیت کو پڑھیے لقد ارسلنا رسولنا بل ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو معجزاد کے ساتھ براہین کے ساتھ اور ان کے ساتھ دو چیزیں اتاری کتاب اور نظام شریعت اس کا نظام لے یومنا سو بالکش یہ ہے اصل میں اس آیت کی جو جان ہے اصل میں ان الفاظ میں لے کس لیے اتارا ہم نے یہ سب کچھ کس لیے رسول بھیجے کس لیے کتاب نازل کی کس لیے میزان اتاری تاکہ میزان نصب ہو یہ نہیں کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں ثواب لے رہے یہ کتاب اس لیے آئی تھی اسے قائم کرو یہ میزان اس لیے دی گئی کہ میزان نصب ہو جیسے کہ حضرت ابو بکری صدیق نے فرمایا تھا جب بی خلافت ہوئی ہے لوگوں تم میں سے جو کبھی ہے میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر دوں اور جو ضعیف ہے وہ قوی رہے گا جب تک کہ اسے, اسے اس کا حق دلا نہ دوں یہ ہے اصل میں وہ نظام و کس قائم کرنے کے لیے اسی کے لیے حضور سے فرمایا گیا اے نبی کہہ دیجئے وہ امیر تو لے آ دیکھو مجھے کوئی وائز نہ سمجھنا جو واس کہتا ہے بس ٹھنڈا ٹھنڈا واس کہا میٹھی میٹھی باتیں کہیں کچھ جو ہے ہار گلے میں ڈلوائے کچھ جو ہے حلوے ماڈے کھائے اور آگے اگلے گاؤں گیا پھر وہاں باس کہا میں وہ نہیں ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ, اللہ مجھے بھیجا گیا اس لیے کہ میں عدل قائم کروں امر تو نے بینکم مجھے حکم ہوا تمہارے ماں بہن عادل کروں یہ ظاہر بات ہے کہ عدل کا مطلب کیا ہے جو اپنے حق سے زائد لے رہا ہے اس کے اس شیر کے منہ میں سے نوالا نکالیں گے تو عدل ہوگا نا اور وہ پسند کرے گا اس کو وہ ریزنٹ کرے گا یہ معاملہ جو ہے عادل کو کائم کرنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے یہ عدالت والا عدل نہ سمجھیے عدالت والا عدل تو ہوتا ہے قانون جو بھی آپ کا رائج ہے اس کے تحت عدالت نے فیصلہ دے دینا وہ قانون ہی نام ان ہے وہ نظام ہی اصل میں جو ہے ظلم کے اوپر استحصال کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہے آپ نے تو چور کو سزا دے دی آپ کے پینل کوڈ میں لکھا ہوا جو چوری کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی لیکن یہ کہ وہ چوری جس نے کی ہے وہ جو ہے وہ ایکسپلائٹ کلاس میں سے تھا اور اس نے جا کر کسی جاگیردار کا جو ہے اس کا گھر جو ہے اس کے اندر نقب لگائی ہے لیکن جاگیردار کے پاس جو دولت ہے وہ جائز طریقے سے آئی تھی یا نہیں یہ قانون عدالت اس سے بحث نہیں کر سکتی عدالت تو صرف اس قانون کے تحت فیصلہ کرے گی کہ اس نے چوری کی مال اس کا تھا یہ لے گیا اس نے چوری کی اس کے سزا ہو جائے اصل سے نظام ہے نظام عادلانہ وہ سسٹم پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل جسٹس یہ ہے لے یقوم الناس اس پر میں چاہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ اس وقت پورے ایمفس کو سمجھ سکے اس کے اس پر غور کیجئے اس کے لیے چند حوالے میں دے دوں یہ قسط کا معاملہ جو ہے کس طرح کا آیا ہے سب سے پہلے ہمارے دین میں سب سے بڑی بات سب سے پہلی بات کیا ہے اللہ کی ذات و صفات اللہ کی ذات و صفات میں قائمم شاہد اللہ, لا الہ اللہ, و قائمم اللہ کی یہ شان ہے اللہ کی یہ صفت ہے وہ قسط کا قائم کرنے والا آخرت ہے اس لیے کہ عدل اور قسط قائم ہو نمبر دو رسول رسالت یہ رسالت کی شان یہ ہے لقد ارسلنا رسولنا بل اور یہ جنرلائز ایک اسٹیٹمنٹ ہے تمام رسولوں کے بھیجنے کا مقصد یہی تھا تمام کتابوں کے نزول کا مقصد یہی تھا تمام شریعتوں کے نزول کا مقصد یہی تھا یقوما النَّاسُ قسط تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم حضور کے لیے فرمایا امر تو لے عادلہ کہہ دیجیے لنکے کی چوٹ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ دل قائم کروں تمہارے بارے بات ہے اس کے بعد آتا ہے مسئلہ امت کا امت کے لیے جو بات کہی گئی ہے سورہ نساء اور سورہ معدہ میں صرف ترتیب بدل گئی ہے ایک ہی بات یا یو الذین نامن آیت نمبر 135 یا الذین ایک سو پینتیس یا یو ندینامنو کوشت شہدا سکم ابل والدین اے ایمان کے دعوے داروں پوری قوت کے ساتھ قوام بن کر کھڑے ہو جاؤ قسط کے عدل کو نافذ کرنے والے قائم کرنے والے اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے یہ شہادت کے ضمن میں یاد میں نے کوٹ کی تھی شہدا للہ اللہ نے جو قانون دیا نظام دیا اس کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ اس کو قائم کرو چاہے یہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو چاہے والدین کے چاہے رشتے داروں کے تمہیں عدل کی بات کہ نہیں ہے عدل و انصاف کی بات کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس سے نقصان میرے خاندان کو پہنچ جائے گا یا میرے باپ کو پہنچ جائے گا یا میری ماں کو پہنچ جائے گا جو بات عدل کی ہے وہ کرو یادینام کون قوامین بالکست شہدا للہ ولافم ابل والن وبین یہی <قرب> بات الٹ کر ذرا ترتیب جو ہے یہ سورہ معدہ کے اندر آئی ہے آیت نمبر آٹھ یادین قوامین لاہدا بل قسط ولا اللہ تا دل دل ہوا اہل ایمان اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ کونو قوامین للہ عدل اور انصاف اور قسط کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھنا کسی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے انحراف کرو وہاں یہ کہا گیا کہ حق کی بات کہو چاہے تمہارے اپنے تمہارے اپنے والدین کے خلاف تمہاری اپنی ذات کے خلاف تمہارے اپنے کل میں قبیلے کے خلاف جا رہی ہو یہ وہی بات برس گئی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ اللہ اللہ تعالی کہ تم عدل سے انحراف کرو اے دلو ہو آکر ملتوا عدل, عدل سے کام لو یہی تقوی سے قریب ہے یہ ہے وہ اہمیت عدل و قسط کی اور یہ عدل و قسط اجتماعی نظام کی شکل میں لقد ارسلنا رسلنا بالبیانات وانزلنا معامل کتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی ویاتم بالآیات وزیف